بسم اللہ وسلم وبارک وسلم گیارہواں سبق بیتی میرا گھر ترجمہ سنتے جائیے ہادہ بیتی یہ میرا گھر ہے بیتی امام المسجد میرا گھر مسجد کے سامنے ہے بیتی جمیلن میرا گھر خوبصورت ہے فی حدیقن فغیرتن اس میں ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے حاضی ہی غرفتی یہ میرا کمرہ ہے فی اس میں نافذۃ کبیرۃََن ایک بڑی کھڑکی ہے وہ مرواحتن جمیلۃن اور ایک خوبصورت پنکھا ہے ہارا سریری یہ میری چارپائی ہے یہ میرا بیڈ ہے و ہاردا کرسی اور یہ میری کرسی ہے و ہارا مکتبی اور یہ میرا میز ہے ساتھی میری گھڑی و قلم اور میرا قلم وہ کتابی اور میری کتاب المکتوی میز پر ہے وہ حقیبتی اور میرا بیگ تحت المکتبی میز کے نیچے ہے نافذت غرفتی و نافذت غرفتی میرے کمرے کی کھڑکی مفت کھلی ہوئی ہے حاضی ہی غرفت اخی یہ میرے بھائی کا کمرہ ہے تل کا اور اشارہ کر کے اور وہ غرفت اختی میری بہن کا کمرہ ہے غرفت عقی میرے بھائی کا کمرہ کبیرتن بڑا ہے وہ غرفت اختیرتن اور میری بہن کا کمرہ چھوٹا ہے غرفت و میرے بھائی کا کمرہ امام غرفتی میرے کمرے کے سامنے ہے وہ غرفت اختی اور میری بہن کا کمرہ امام المتبخ کچن کے سامنے ہے لی اخن واحدن میرا ایک بھائی ہے عصم ہو اسامت اس کا نام اسامہ ہے وا اور لی میرے لیے یا ترجمہ کریں گے میری اخت تن تن ایک بہن ہے سعاد سعید خوش نصیب کے معنی میں سعادت مند کے معنی میں لڑکے کے لیے اور سعاد بھی خوش نصیب خوش بخت مند کے معنی میں لڑکی کے لیے عورتوں کے سب نام غیر منصرف ہوتے ہیں غیر منصرف کے آخر میں سنگل حرکت آتی ہے چنانچہ سعادن کی بجائے کیا کہیں گے سوآدو اس کا نام سعد ہے ابی و امی میرے والد اور میری والدہ میرے ابو اور میری امی فی میں تل کا وہ الغرف کمرہ الکبیرا تی بڑا کیا ترجمہ کریں گے محاورہ؟ ابی و امی فی تلکل غرف تل کبیرتی میرے ابو اور میری امی اس بڑے کمرے میں ہیں فی تلک غرف تل کبیرتی وہ بڑے کمرے کی بجائے کیا کہیں گے اس بڑے کمرے میں ہیں انا ابو ابی و امی و ابو اخی و اختی انا میں او محبت کرتا ہوں ابھی اپنے ابو سے و امی اور اپنی امی سے واہبو اور میں محبت کرتا ہوں عقی اپنے بھائی سے و اختی اور اپنی بہن سے و تمرین و مشقیں تمرین کی جمع تمرین اور رقم واحد مشق نمبر ایک اک رڑھیے وقت اور لکھیے ساسا دہرائیے ان جملوں کو من فی بئی تھی فيه حامد ماذا في الحقيبة فيها كتابي وقلمي ودفتري من في السيارة فيها أبي وأمي وأختي من في مسجد الجامعة الآن ملا کے پڑھیں گے فی مسجد الجامعہ تل آنا ما فیہ احد من فیہ آذہ الغرفت فیہ المدیر اب ترجمہ سنیے من فیہ آذہ البیت اس گھر میں کون ہے فیہ حامد اس میں حامد ہے معذاف الحقیبت بیگ میں کیا ہے فی اس میں کتابی میری کتاب ہے وہ قلم اور میرا قلم ہے وہ دفتری اور میری کاپی ہے منف سیارت گاڑی میں کون ہے فی اس میں ابھی میرے ابو ہیں وہ امی اور میری امی ہیں و اختی اور میری بہن ہے من کون فی میں مسجد جامعہ کی مسجد الان اب اس وقت من فی مسجد اس وقت جامعہ کی مسجد میں کون ہے ما فی عہدن اس میں کوئی نہیں ہے من فی منفی ہادفی اس کمرے میں کون ہے فی حل مدیرو اس میں پرنسپل ہے تمرین رقم افنان مشق نمبر دو اکرا پڑھیے او و ابی و امی میں محبت کرتا ہوں اپنے والد اور اپنی والدہ سے اپنے ابو اور اپنی امی سے او اخی و اختی میں محبت کرتا ہوں اپنے بھائی اور اپنی بہن سے او حب و زمیلی میں محبت کرتا ہوں اپنے کلاس فیلو سے اپنے ہم جماعت سے اوحب و استاذی میں محبت کرتا ہوں اپنے استاذ سے حب اللہ میں محبت کرتا ہوں اللہ سے وہ حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صلا عربی میں محبت کرتا ہوں عربی زبان سے فآخر دعوانا ان الحمد لله رب